آپریشن کا مب کور تب لے سب برس قبل کریم صاحب اس کو لکھنے کا کہہ دیا تھا نثار صاحب کو کہہ دیا تھا اچھا لگا محمد صلی اللہ رسول الکریم دین پانچ شعبے اور دین کا کام چھ شعبے آئیں دین دن پانچ شعبے ہے اور دین کا کام چھ شعبے, ہیں. شعبے ہے دین کا کے پانچ شعبے کون کون سے ہیں دین جی؟ عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت یہ دین کے پانچ شعبے ہیں عقائد خدا تو اللہ کو ایک ماننا خدا تعلق کی ساری سفات کے بارے میں معلومات ہونا اس پر یقین اس کو ماننا اور عقائد جو حاصل کرنے کے ہے کہ وہ ان کی قوت دل میں حاصل ہو جیسے قوت یقین ہے دل میں حاصل ہو قوت کوکل ہو باطل میں حاصل ہو یہ حاصل ہونا عقائد کا جت حاصل ہونا پھر عبادات کی پابندی ہونا یہ عبادات ضائع نہ ہو رہی ہوں جو آج میں نماز نہیں پڑھ رہا بار نہ پڑھنے والا آدمی عملی طور پر کفار کی فہرست میں ہے تارک و سلاد عملی طور پر کفار کی فہرست میں ہے کہ اعتقادی طور پر نہیں کہ کا فتو نہیں ہوتا لیکن عملی طور پر اس کا معاملہ کفار کفارور ہوتا ہے تقیم صلاح ولاقین جو فرمایا گیا ہے اس میں بال کو قائم کرو اور اگر نہ قائم, قائم, قائم کیا تو یہ شکین کا قرض ہے مال کو قائم کرو اور مشتق میں بنو یہ بائیداد کی پابندی ہے وہ حسن خان صاحب لطیفہ بیان کر رہا تھا کہ پنجاب کے ایک نوجوان کو رمضان میں کوئی صبح ہر کا پٹھان کہہ رہا تھا کہ روزہ نہیں رکھتے ہو وہ خاصا اچھا موٹا تکڑا تازہ آدمی کہتے ہیں کہ کہاں طاقت کہ روزہ رکھنے کی ہاں جی روزہ رکھ سکتا ہوں ماشا استعداد کہاں ہے روزہ رکھنے کی تو, تو خود فیصلہ بھی کر رہا ہو کہ استعداد کہاں ہے میرے خیال سرخوا سے روزہ آج بھی جان کی طاقت پر نہیں رکھتا روزہ ایمان کی طاقت پر رکھتا ہے تو اب آپ جان کی طاقت پر فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اسے تو جان کی طاقت تو بےچارے میں ہے ایمان کی طاقت نہیں سبحان اللہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے مجھے یاد ہے گرمیوں کا رمضان تھا اور ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا یہ سانپ پکڑتا تھا لاکے کے تگڑے زمینداروں میں سے اور وہ سانپ پکڑتا تھا لوگوں میں مشہور مشہوروں کے تھے سانپ دم سے پکڑتا تھا اللہ دم سے نہیں پکڑتا زور سے پکڑتا تھا کوئی سانپ تو اتنی شہر کی طرح مضبوط چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ پر حملہ کرے ہوئے آپ کو گرا دے گا آدمی جپٹا مارا زور سے تو گردوں کی پکڑ نہیں یہ شام پکڑنے کے لیے گیا تو شام اس کو ڈس دیا اور رمضان کا نہیں ہمارے علاقے میں شام کے ڈسے کے علاج آدمی کو ایک پاؤ گھی خارج گھی پکلا کر اس کو پھیلاتے ہیں ولہ معلوم تھی یہ زیروں میں تو زیر کھا لے آدمی اس کو بھی ایک پاؤ گھی پلا کر پلاتے ہیں تو اس کی تو خیر یہ ہے تو سائنسی توجیع کی ہے کہ وہ اس کو میدے میں انتظار اپراکن بند کر دیتا ہے فوراً हैं? اور اتنا میں اتنا بوجھ ڈالتا ہے میدے پر کے اس آدمی کو پھر کیا ہوتی ہے کیا ہو جائے نکل جاتا ہے اس کی پتہ نہیں سانپ کے تو اس کہا کہ بابا روزہ ماں تک کا ادا غوری اس کا تو اس نے کہا وہ اللہ کے ماں تک مانا دودھ چڑوئے کہ مجھے بےغرد کرتے ہو روزہ توڑنے روزہ توڑ کو کھلوا کر اس کا وہ ہم چھوٹے بچے تھے ہم تماشے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ بابا جو ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑتا ہے اور ان کو سامنے ڈسا ہوا ہے ہمارے سامنے جو آدمی اس کی موت ہو گئی جوش ہوا پہ رہے اور جوش ہو کر مر گئے کیسے اس وقت ہم چھوٹے بچے تھے بعد میں خیال ہوا کہ سادری کا یہ فیل یہ خودکشی تھا یا نہیں تھا کیوں کیسے موقع پر جب جان جا رہی ہو تو سید کا حکم یہ ہے کہ آپ کے ذمہ روزہ روزہ توڑنا لازم ہے جان بچانے کے لیے کیسے حالات میں گے تو پھر علمام مستقی نے بتایا کہ اس کی اتنی سمجھ تھی اس آدمی کتنی سمجھتی تھی زیادہ خودکشی کا گناہگار گناہ نہیں ہے جی اللہ کے نام پر اللہ, کی، اللہ, کی نام، اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں جان دینے والا شہید ہے بچارے بیچارے کتنے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کس خیر یہ عبادات کی پابندی ہے خیر معاملات کے درست ہونا آدمی کا لینڈ دین آدمی کی بیاض کی تقسیم آدمی روزی کمانے کے ذرائع اس میں جو حکامات ہیں سارے اس کے زندہ ہوں اگر آدمی دکانداری کرتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ بے باطل کیا ہے بے فاسد کیا ہے بے سلم کیا ہے قرض لینے کا کیا طریقہ ہے قرض لینے کا کیا, ہے، دینے کا کیا طریقہ ہے دینے کا کیا طریقہ ہے لینے کا کیا طریقہ ہے یہ سارے مسائل اگر کاروباری کو نہیں آتے ہیں تو اس کا کاروبار حلال نہیں ہے مثلا میں نے دکاندار سے آٹا خریدا ساتھ یہ شرط لگائی کہ آٹے کی بوری آپ سے شرط پر کس کو پہنچائیں گے آپ یا آپ کا نوکر آپ کا مزدور میرے گھر تک پہنچائے گا یہ خرید و فروخت نہ جائز ہوگی یہ بے حفاظت ہوگی میں گیا ایک دکاندار سے کہا کہ پانچ کلو چینی تو لو اور دو کلو چاول تولو اور میں چلا گیا دوسری دکان سے گول خریدیں گے چلے گئے واپس آئے تول کر رکھی ہوئی تھی اٹھا کر میں لے آیا پیسے دے دیے جب تک اس کو گھر پر آ کر تولوں گا تولوں نہیں اس کا استعمال ناجائز ہے اور یہ بے حاصل ہے یعنی یہ خرید و فروخت خرید کے مطابق درست نہیں ہوئی اس کو دوبارہ تولنا ہوگا اگر جا... سامنے اگر میں نہیں تولی ہوئی زیادہ تلی ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا اور کام تو لیا دل میں نیت کرنی ہوگی کتنا بس میں نے اتنی خرید لی اتنے پیسے کی ہم دکانوں پر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک کلو چینی دو وہ لفافہ اٹھا کر دے دیتے ہیں اور ہم پیسے دے دیتے بے حفاظت یہ خریدو فروخت جائز نہیں ہے اس کو تو لے کے دوبارہ ہم اسے کہا کرتے ہیں کہتے ہیں ایک کلو چینی دو تو لفافہ اٹھا دیتا ہے ہم دوبارہ پھر کرتے ہیں تو یہ لفافہ پچاس روپے کا ہے تو کہتا ہیں یہ لفافہ پچاس روپئے تو لفافے کو خریدتے تھے نئی خرید و فروغ کا معائدہ آتا تھا کلو والے معاہدہ چھوڑ دیتے ہیں یہ لفافہ جتنی اس میں چینی ہے بس یہ میں نے خریدتی پچاس روپے کی اب وہ کلو ایک کلو سے زیادہ ہے کلو سے کلو کہا ہے تو اس کو تول کر اپنے سامنے اپنے برتن میں اپنے کپڑے میں ڈال کر یا لفافے میں ڈال کر پھر پیسے ادا کرنے مگر یہ مسائل دکاندار کو نہیں آتے اس کی روز یہ لال نہیں ہے اس کے معاملات ہیں جی ٹھیک کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھیکیداری کے بارے میں مجھے غلام رحمان صاحب اور تقریسمانی صاحب جتنے فتح دیکھے اتنا دیتے یہ معاملہ حفاظت ہے اس کے لال کے اگر مخصوص تک اسمانی صاحب اور غلام رحمان صاحب پوری کتاب لکھ کر فتح دیتے نا میں آپ کو بتاتا ہوں فقیر وسود یہ معاملہ معاملہ حفاظت ہے کیونکہ جس وقت وائدہ کرتے آدمی وائدے کے وقت ہے ہاتھ تھے بعد میں دوسرے حالات ہو گئے آپ یاد ہو دار جو ہے تو نقصان اٹھائے گا یا جو تو کرے گا بدیہانتی کرے گا اور یا جھگڑا کرے گا اگر اس کے بارے میں سارے لوگ بیٹھ کر سوچے کہ اس کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہے ہمارا ایک ٹھیکار تھا اضرت مولانا صاحب رحمتہ اللہ کے پاس آتا جاتا تھا نئے سالے آدمی سے اس نئی کالج کی جو لوہے کی گرن لگی ہے بائر کی طرف یہ ٹھیکہ اس سے لیا تھا ٹھیکہ اس سے لیا مثلا اس زمانے میں لیا تھا اس نے آٹھ لاکھ اور کا اور ٹھیکہ لینے کے چند دنوں بعد ہی اس کا ایسا ہوا کہ بیچارا پتنی یا تو نقصان اٹھا کر یا روتے ہوئے یا کچھ سستا کر کے نکلا اور اس کا کاروبار تباہ ہوا ہوا اور وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں کہا کرتا کر ختم سوکھ راجی پھر چوک گرسی راجی ختم میں چب آتے اور گری ہوتے اچھا سوکھ راجی تو اس سے مجھے کہا اس سے کہا ڈاکٹر صاحب بے تو اس برباد ہو گیا کیسے ٹھیکے کہ یہ آلو معاملہ حفاظت وہ ہوتا ہے کہ جو درست نہ ہوا وہ شریر کے مطابق نہ ہوا وہ اس کو درست کرنے کے لیے دوبارہ معاہدہ دوبارہ مذاکرات کرنے پڑیں گے اسے مالک کو بھی طرف کرنا چاہیے کہ مزدور کو نقصان میں نہ اکیلے کہ ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے کام کر رہا ہے اور آخر میں جائے تو وہ خوار کو سنکر اس سے نکل رہا ہو اس کو اس کے بعد بچوں کے روزی کا مسئلہ بنا ہوا ہو مالک کو بھی سوچنا چاہیے جی اس بات اور جو کام کر رہا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے اس کو بھی سوچنا چاہیے جس طرح تو گروسین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں برباد آدمی کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ میرے لیے مشکلات ہیں برباد آدمی کو آگاہ کرے کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا میرے لیے مشکلات آ گئی سب اب آپ مجھے مشکل سے نکالیں گے اور یا میں آپ کے معاہدے کو میں جاری نہیں رکھ سکتا مجھے مشکلات پیش آ گئی آپ مفتی صاحبان کو عموماً ان باتوں کے بتانے کا سہم بڑے اونچے اونچے درجے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا یہ آگے آتے ہیں, اس ہیں. اور انہوں نے اگر اس وقت خط پر درست دی کے ہوتا ہے ہمارے پاس آیا آدمی کے یہ ابیبلا کے دو کروڑ روپے اس نے اس کو کیا کہتے اس چیز کو او کو نظام, کو نظام کو کیا کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج سٹاک ایکسچینج کے شیئر میں دو کروڑ روپے ڈوب گئے اس میں سے دو لاکھ روپے ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ کی اہلیہ کے بھی لیے تھے کس کو بھی آمدنی ہو وہ بھی ڈوب گئے اور آدمی کو اس آدمی کو ملک سے نکلنا پڑا اب دو کروڑ روپے کا نقصان کہاں سے دے گا خیر مجھے میں نے کہا اس کے اگر دو کروڑ روپے ڈوب گئے تو لیے کس نے تو انہوں نے کہا جی یہ سڑک کا کاروبار ہے شیئر کا جو ہے اس میں کوئی مال سامنے ہوتا نہیں ہے سر مارکیٹ میں بیٹھ کر یہ مالدار لوگ قسم کی جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یا تو کوئی آدمی کروڑوں روپے کما لیتا ہے دوسرا آدمی کروڑوں روپے ضائع کر لیتا ہے شوق وزیر منا تھا تو اس سے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کو تین بار کریش کرایا ہے ظالم نے وہ پیسہ سارا یورپ ہو گیا اس جواری کی ترتیب میں ملیشیا کا اسٹاک ایکسچینج کریش ہوا پتہ کتنے ارب رو روپئے کا یہ پیسے گئے کہ انہوں نے کہا, کہا ان سے جو ہے تو, تو برطانیہ امریکہ اور مغربی مالک کما کر لے گئے چلے کاروبار ایسے کے کاروبار ہوتے اس طرح کرتے نا اس طرح کیے اور اتنے اداروں سے اس کو چلے گی اور اس طرح یہ شریعت اسلامیہ میں بدنی محنت اور دماغی محنت اس کا معاوضہ ہے اور کاروبار میں جو آدمی ایسا لیتا ہے تو نفع کی حاصل کرنے کا وہ بھی لے رہا ہے نقصان کے خطرے کو بھی شامل ہو اس میں بھی شامل ہوتا ہے نقصان کے رسک کو لیتے ہوئے شراکت ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے سوی نظام میں یہ وہ رسک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا خیر ہو میں نے کہا کہ یہ جو ابھی بولا ہے نیک آدمی ہے بادشاہ آدمی ہے اس نے یہ اسٹاک ایکسچینج میں سا لیا کیوں ہے کہ دو کروڑ روپئے اس کے ضائع ہوئے تو انہوں نے کہا جی تک اسبانی صاحب کا فتوا تھا میرے یاد رہا تک بانی صاحب تو شریعت محمدیہ کا فتو دیتا ہے اور شریعت محمدیہ کے جو فتوے انسانوں کو ڈبونے کے لیے نہیں ہے انسان ڈوبے وہ انسانوں کو سرانے کے لیے ہیں تو فتوہ کیا ہے تک جسمانی صاحب کا جس نے گاڑیوں کو ڈبو کے رکھ دیا یہ فتوہ میں یہ دکھاؤں فتو نے دکھایا اب فتوہ جب دکھایا فتوہ بالکل ٹھیک تھا فتوہ کو اب عملی طور پر موقع پر جو اس کو اپلائی کرنا ہے اس کا نتائج لینے ہیں وہ لوگ غلط کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جس کے آ, مثلا پچاس فیصد اس کا کاروبار جو ہے وہ سامنے موجود ہے کارخانہ چل رہا ہے جس سے پروڈکٹ نکل رہی ہے یا انہوں نے جو ہے تو ان کے سو پمپ کام کر رہے ہیں پٹرول کے وہ پیسے وہاں پر لگا کر اس میں سے اس کاروبار میں سامنے نہیں کرتے ہیں پچاس فیصد مثلا ان کا جو ہے دلال کاروبار چل رہا ہے اور پچاس فیصد ایسے فرضی ہوئی اور اس میں یہ لوگ لوگوں سے شیئر بیچتے ہیں کہ ہزار روپئے لاکھ روپے، دس لاکھ روپے روپئے ہمارے کاروبار میں شامل ہو جاؤ تو آپ کے ایک دو یونٹ ہو گئے ہمارے کاروبار کے ایک لاکھ یونٹ ہیں ہر یونٹ جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا ہے تو ایک ہزار کو ایک لاکھ ہوا کتنے ہو گئے نہ کتنے پیسے ہو گئے آدھا کروڑ کا کاروبار چل اس میں آپ اپنا اپنا شیئر لیتے جائیں تو کہتے اس, اس, اس, اس میں اس سٹے کے کام میں شامل ہونا جائز ہے اس میں شامل ہونے والا ہر میٹنگ میں اس بات کو کہے گا کہ آپ کا جو پچاس فیصد کاروبار ناجائز ہے اس میں میں شامل نہیں ہوں اس کو آپ درست کریں یہ آپ کا ناجائز ہے کا غلط ہے ہر میٹنگ میں اس بات کو کہے گا اس کا یہ شمولیت درست ہے تو میں نے کہوں تو انہوں نے اعلان کیا کہ تک کسمانی صاحب شیئر جواز فیصلہ کرے گئے اب تفصیلات تو کسی نے کامیا نہیں ہے اور اس پر سب نے عمل کر کے اپنے آپ کو ڈبو دیجیے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ایک دفعہ ایک کارخانہ دار تھا اور قومی اسمبلی کا ممبر بھی تھا یوں کا اس میں پھنسا ہے ایک کاروباری لوگ جب پھنستے ہیں بڑے بڑے دکانوں میں تو پھر جائے ہے ہی یہ آتے ہیں تلاس والوں کے پاس آتے ہیں جب کیسے نکلیں نکلنے کا تو کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے تو یہ کیا ہوا عمرے پر گئے وہاں مکم کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہیں اگر منان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے چلیے مجھے بمر سے نکالے گا نہیں باور کسے کہتے ہیں زاہد سر بھر کسے کہتے ہیں یقین کو صحیح کیا سی کہتے اب اردو بول رہے ہوتے پٹارا جی پہنچ تو میں سمجھ رہا ہوتا اب بولا صاحب جان کرتے ہوئے جس کو منس مزکر بولتے تھے نا تو شراذ صاحب کے سامنے بیٹھ کر منس لکھتے تھے اور وہ منس بولتے تھے بیٹھ کر گزر لکھتے تھے کیوں کو اپنے پیسوں کے اس سے ڈال کر پھر اپنے زہر کو اس سے گزار کر پھر لکھتے تھے صبح رولا صاحب کتاب پڑھتے ہیں بارش میں آج کل احیا عظلم شروع ہوئے تو مذکر کو منس پڑھ رہا ہوتا ہے یا اللہ احیا علوم میں جو ہے تو ہندوستان کی ترجمہ ہوئی ہے تو مذکر کو منس لکھا ہوا ہے تو دیکھتا ہوں تو لکھا ہوا منس ہوتا ہے مجھے آج پڑھنے راجی پٹھانے تو اس کو مذکر پڑھتا ہے لکھے ہوئے منس کو پڑھتا مذکر ہے بہر اللہ بات کیا کر رہے تھے ہاں بھور کس بوور سے مجھے نکالے بھوور بھور کو فشتے میں کیا کہتے ہیں بولے ہاں جی پانی بہت ساتھ ہے وہاں پر ایک چکر بن جاتے ہیں کہ وہ جو دریاؤں میں چھلانگ لگاتے ہیں لڑکے نے گرمیوں میں تو بھوور میں آ جائیں بس ڈوب جاتے ہیں نہیں نکل سکتے تو وہ نکلنے کے لیے ہاتھ بارتا ہے اس کو پھر واپس کس بھوور سے مجھے عبدالمنان صاحب نکالے گا تو بے وہاں پر گیا اس سے کہا یہ فلانا ایم ای اور یہ آیا ہوا ہے بڑا رو رہا ہے صبح نے کہا اتنے سالوں کو گھسا ہے اس ایم ایئر پر شکر ہے کہ میرے سامنے آئے شکرا کر کھائی بھجوتا کم اور خدا کو اور دیکھا بھی خدا صاحب برابر تو اسے میں نے کہا آؤ سنا اس بات کو کہ شریر کا نافذ نہ ہونا پاکستان میں اور شریر کے خلاف فیصلے ہونا اس سب کی ذمہ واری پارلیمنٹ وزیراعظم اور صدر پاکستان پر آتی ہے تین ہزاروں پر آتی ہے ایک پارلیمنٹ پر آتی ہے ایک وزیر اعظم پراتی ایک صدر پاکستان پراتی اس کے آپ لوگ ذمہ وار ہیں تو اس کو اور ڈرنے لگا کہ بھائی تو خیال تھا کہ یہ لوگ ہمیں اب کھڑائیں گے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں تو دیکھو نور گہ رہی ڈال لگے پاس چتر لگا لو یہ جی. تو اور گہر رہا ہے ہمیں خیر جی کہ اور بہت پریشان ہوا کہ یار لاپ کیا کریں گے ابھارت اب خیال تھا کہ جان چھوٹ جائے گی وہی کہتے ہیں آپ لوگ مجرم اور بڑے مجرم ہیں تو مجرمان کو چھوڑنا کیسے ہوگا کیا بہت پریشان ہوں میں نے ہو، کہا دا سے سے. تو آخلاس ہے چیز ہر یو قومی سملے اجلاس کے تو پورتکے گی اور تو بوائے جدا کم شریعت کو ہے. دا دا مجرمان ہے تب آگے پکنے آدمی ذرا خوش ہوا دیا کیا کہ ہر سمجھے کے اجلاس میں کھڑو گے اور وہاں پر اس بات کو کہو گے کہ جو شریعت تافذ نہیں ہو رہی ہے اس کے گناگار ہو اللہ کی پکڑ میں ہو اور اس کو نافذ کرو اس بات ہے میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں اب تو تمہاری جان چھوٹے گیس چلو خود پوچھ تو اس کا طریقہ کار بتایا کہ جان اب چھوٹنے کے کچھ حالات بنے تو بات کس سے من میرے کیجیے آپ تو ہاں اب آدمی حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے پیسے سٹا کے سینک کما رہا یعنی یہ خاص دیندار آدمی اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا دو دو سے گزرنا نہ ہو یعنی اور جن لوگوں کا جو ہے تو یہ ہو ان کے اللہ تعالی چیزوں کو کامیاب نہیں کرتا نقصان کھاتے ہیں وہ لوگ نقصان کھاتے ہیں اور جب انہیں جاننے سے نہ ہوتا ہے تو ان کا کالیاں پہ جاتا ہے ان کا فیصلہ وہاں ہوتا ہے میری صاحب ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے اس کے بھائی کا جب اس زمانے میں ایک کروڑ کا کاروبار ڈوبا ویسے میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب بہت نیک سالے آدمی تھے کہاں کے بھائی کا کاروبار کیوں ڈوبائے ہیں اس میں سے سودی قرضہ لینا وغیرہ کرتا اس نے کہا سارا اس میں یہ ہوا تھا اپنی زمینیں مکان وغیرہ سب کچھ بینک کے پاس رین کر کے اس سے, سے سودی پیسے لیے تھے میں نے خطرہ مبارک کو آپ کو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان اس زمرے انسانوں کو زمرے میں کہ آپ لوگوں نے دوزوں سے گزرنا نہیں ہے مقبرت ہیں اس جیلوں پکڑ کر لی تھی اندر سے گزرنے کے علاوہ پھر پکڑنی ہوتی ہے یا ہو جائے گا سی بھی آ جائے گا سونا نمبر رکھ دنیا کے بہن کی جی وہ اتوار کی وجہ میں تو آجی ساخ سال کا واقعہ سنایا تھا نا پھر بھی میں نے سنایا تھا وہ جو الیکشن کے دنوں میں ادر صاحب کا بیٹا آیا سب سے لے کر میرے پاس اتوار کو سنایا تھا آج پھر سنا جو دعوت میں آیا نا وہ مجھے اتنا سے کا گسا تھا تو اس کو میں نے شروع کی سنانے شروع, سنانے شروع کی تو میں کہا کہ اگر آپ کو چلے کہا تھا کل کاروبار دکھوارا مستقبل کے کم حکومت راست لو والے تھے اگر لینڈ دین کھولو تا تک ہم شو مانو تا, ما تا, تا, کم ما تا, ما تا تو کم حکومت راضی مانو باپ وہ کراؤ نہ بوجھ پڑھو مستقبل اقتدار تو اس نے کہا تھا جی میں کاروبار کے لیے نہیں کی رضا کے لیے ان کے ساتھ ہوا تھا کاروبار کے لیے نہیں ہوتا تھا الگ رضا کے لیے وہ تھا میں نے کہا آپ یہ تو مولی الماسمند کے ساتھ ہو رہے تھے ہاں جی میں دیکھو پگڑی ڈاڑی نماز حج عمرہ ذکر فکر یہ ساری باتیں حق کے خلاف فیصلہ کرنے کا قائم مقام نہیں ہوتا داڑی بھی آدمی کی پگڑی بھی آدمی کی حج بھی کیا عمرہ بھی کرتا ہے ذکر بھی کرتا ہے نماز بھی پڑتا ہے فیصلہ حق کے خلاف کرتا ہے یہ اس سے زیادہ گھٹیا ہے جو بدکاری کرتا ہے کیونکہ یہ اس سے بڑا گناہ ہے ہاکز کا بنتا ہے میں نے سفارش پرس کو دے دیا کا بنتا ہے میں نے سفارش پرست کو دے دیا یہ حق کے خلاف فیصلہ ہے جو زنا سے بڑھ کر گناہ ہے تو یہ ساحد پگڑی گاڑی کے ساتھ گنا تو نہیں کر رہا آگ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے اگر زنا کرتا تو بہتر ہوتا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ اس پر اس کو احساس ہوتا کہ میں نے گناہ کیا اپنے آپ کو گٹیا سمجھتا اور تو بتایا ہونے اس کو فکر ہوتی اور اب اس کو یہ بھی احساس نہیں ہو رہا کہ میں نے آپ کے خلاف فیصلہ کر کے جنا سے بڑا گناہ کیا ہے معاملات کا فہم بہت مشکل ہوتا ہے وہ آج میں نے تب بات کرنے کے ارادہ تھا کہ دین کا کام چھ شعبے ہے تصنیف و تعلیم درس و تدریس دا تبلیغ بیز و تلقین قانون و آئین اور خطال پانچ میں شعبے کی میں نے دعا قانون و آئین کے شعبے کو دعا سے نکالا ہے نا وہ اس بات پر نکالا ہے اس بات کے انتظار میں کہ جب پاکستان میں کوئی دینی جماعت الگ رضا والی کھڑی ہوئی تو پھر اس دعا کو شروع کریں گے ابھی اس کے حالات نہیں ہیں سامنے کوئی ایسا گروہ نہیں ہے تو اس کو دعا میں یاد کیا جائے اس لیے دعا کو موقوف کیا ہے ٹھیک ہے نا اس نے کے شعبے میں اور قضاء کزا سیاست کے شعبے میں کام کرنا یہ بہت زیادہ فین پہنچاتے ہیں بہت زیادہ سمجھ کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بہت کبھی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے بہت سخت قربانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں آدمی کی جان پر آخر بات آتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس بنا رہے تھے حکومت پاکستان والے اور زمانے پچہتر کروڑ روپے کا منصوبہ تھا حکومت والوں نے کہا کہ اس کے لیے ایسے جنیر ہونے چاہیے کہ جو بالکل سو فیصد جانبدار ہوں اور ڈیڈ آنےسٹ ہوں تاکہ اس کا ہے تو نقصان نہ ہو اس کا پیسہ ضائع نہ ہو تو اس کے لیے جو آدمی منتخب بھی اس میں ہزار بارہ سال کے قریب عجیب ساتھ بھی ہوئے لاہور والے یہ بھی اس میں ہوئے ہم نے کام کیا کیا, کیا, کیا, کیا اور پورے انہوں نے اصول کے مطابق کام کیا کسی چیز کو گڑبڑ ہونے نہیں کیا اچھا ٹھیکہ لینے کا جو آدمی آیا بلوچستان کا وہ آیا آجی صاحب سے ملا السلام علیکم جی ہم تو آج بزرگوں کے خلیفہ آئے مرا اشرد صاحب ہم بھی ان کے موتقل مریض رہے ہیں ہم تو بڑے ان کے تعبے دار رہے جی بڑے خادم رہے جی رکو سجدہ کیے ان کے سامنے ٹھیکہ لے لیا تو آجی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ آخر میں پچہتر کروڑ روپے میں سے پانچ کروڑ روپے رہ گئے تو اسی آدمی نے مجھ سے آ کر کہا کہ صاحب دنیا کے ہلاج بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اب خاں بخوا آدمی کے لیے پانچ کروڑ روپے کے لیے آدمی پر فائر ہو جائے اور آدمی کی جانی چلی جائے تو پھر کیا ہو گیا کہتے ہیں کہ مجھے کہہ کر گیا کہ ان پانچ کروڑ روپے میں اگر آپ ہاتھ ڈالو گے اور ان کو ہمیں کھانے نہیں دو گے تو ہم تمہیں شوٹ بھی کر سکتے ہیں کہہ گیا اس بات کو نہیں میں نا بھی شریف شریف آدمی ایک سمجھدار آدمی شریف آدمی کیسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو گورا جی جا جا سیوا جگہ دو کروڑ روپو میں نے بنا تھا میں ڈر جاننے پر کہ لاڑکی ویاپس ہوئی میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ اس کے بعد اگر میں مزید آپ سٹینڈ لیتا ہوں تو اس کے تو آگے حالات ایسے پیدا کرنے کہ مجھے کہہ دیا کہ میں مجھ پر یہ فائد تک کر سکتے اس جگہ پر میں ہو کر علادہ ہوا تاکہ پانچ کروڑ روپے کا گوں تھالے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک میں بیچ میں ہوں یہ گو نہیں کھا سکتے ہیں اور اس گوں کے کیڑے کو گو کھانے سے میں روکتا ہوں تو مجھے کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا یہ سانپ مجھے کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا تو اب اس جگہ پر آگے میں اور اقدام اگر کرتا ہوں تو نہ اوپر والے مجھ پر کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں اور میں سے میری جان کے بچنے کے کوئی حالات ہے تو میں کیا کروں لہذا درست پر تو جان کے بارے میں اپنے آپ کو بچانے کا فیصلہ کرنا وہ سیریز کا جو ہے تو وہ اس کے زیادہ ضروری عمر ہے اس پر عمل کرے اتنا مشکل کام ہوتا ہے یا جس قضاء و سیاست میں اور قتال میں چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے اللہ آپ کا ایک عجیب واقعہ میں سنا ہوں جو میں نے اپنے طور پر کیا ہوگا یہ واقعہ ہے سر انیس سو چھتر کا یا استہر کا میں ایک استر کا واقع تھا اس زمانے میں چالیس روپے ہفتہ طلبا کا دو وقت کے کھانے کا مہینے کا آتے تھے چار ہفتے ہوتے ہیں ایک سو ساٹھ روپیہ خرچ ہوتا اور یہ سرکاری میں لازمی ہوتا تھا اور اس میں میں کافی عرصے تک رہا کافی لمبا عرصہ مجھے پلا چھ سال کام کرنے کا موقع ملا ایک تو میں نے یہ چوری پکڑی ایڈبیروں کی اور بابو ایڈبیر کی کہ یہ ہر سال نیا, نیا آ, کیا کہتے ہیں کراکری نئے پردے یہ خریدواتے ہیں اور پہلے جو ہے یہ رکھ لیتے ہیں ان کے کام تو فرنیچر میں جو نیا خریدواتے ہیں اگلا ادھر ادھر ہو گیا سال کے بعد میرے پاس ایک بیرا سے کراکری خریدتے ہیں اور پردے خریدتے ہیں میں نے کبھی تحریک کراکری ٹوٹ گئی میں نے کہا اس ٹوٹ پھوٹ مجھے لا کر بتاؤ اور پردے کا میں دیکھتا ہوں ٹھیک ٹھاک ان کو تبدیلی کی ضرورت نہیں آج کو اندازہ ہوا اگر خطرناک چلا گیا جی سال کی اتنی میں نے بجت کی اور کی کی مسجد ہے جو اس طرح جو بنی ہوئی ہے یہ ان پیسوں پر بنائی ہے اللہ کے کام چھ سال میں بدی تھی اب اس میس کو میں نے اس کو میں نے وہ کیا آپ لوگوں سے زبان مار کے تھے کی ہاں جی اس نے انگلیاں ماری میں نے نا انگلیاں مار کر میں نے آلات مدوم کی ہے کہ ایڈبیرا اور بابو جی ہے یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج شہر میں کرکٹ میچ ہو رہا اتوار کا دن اور آج جی اصل کے سو آدمیوں میں سے پچاس وہاں جائیں گے تماشے کے لیے جائیں گے اور ان میں سے چالیس آدمی وہیں پر کھانا کھائیں گے دس خواہ ہیں بیچ میں آئیں گے کہ اس میں کئی کھانا کھائے پہنچائیں چالیس روپئے کھانا کھائیں گے ریاستوں بار ملک سے کھاتا ہے سو آدمیوں کا اور وہاں جا کر ٹھیکےدار سر میٹیریل لینا ہے ساٹھ آدمیوں اور باقی ٹھیکار کے پاس دکھواتے ہیں اور ٹھیکےدار بابو اڈ بیڑا یہ رنگ ہے یہ کام کرتی ہے اس چیز کو میں نے کنٹرول کیا اور ہفتے کو میں نے چالیس کو ستائیس روپے پر لایا تیرہ روپے طالب علم کو فائدہ پہنچایا اس طرح ہوا کہ سرکاری ہوتی تھی ڈیڑھ کلو چینی یا دو کلو چینی ہر طالب علم کو ماہار ایڈبیرا توول کرتا تھا کیونکہ ہمیں ملتا تھا ساتھ ملتا تھا اس کی پہلی پرچیز کے لیے دس ہزار روپئے آسر سے ایڈ برن لیے اس کو کہا ہوا تھا کہ آپ جو ہے جتنے پر خرید کر لاتے ہیں چونکہ تو آپ نوکر سرکاری نو, نو پروفٹ بینک پر طالب علم کا کام ہے لہذا آپ اس کو جو ہے تو خرید کے اس کو دیں گے آپ ڈیڑھ روپے کلو ہی طالب علم کو دیں گے کچھ دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے پچیس پیسے زیادہ کیے ہوئے ایک روپے بارہ آنے میں کلو دیتا ہے چار آدمی زیادہ کیوں ہے تولنے میں فرق آ جاتے چلو اگر آپ لائے تو دس من لائے تھے تول میں اگر دس کلو فرق آیا ہے تو اس کے کتنے پیسے بنے دس کلو کے بنے پندرہ روپے پندرہ روپے تو سارے اس پر تقسیم کرو اور اس میں جائے تو پانچ پیسے زیادہ ہوتا ہے کرو اس کو زیادہ کچھ عردہ کے بعد وہ ان کو انڈبیروں کی بڑی مشق ہوتی ہے جب اس کو بھول گئی وہ بات نہ دس ہزار روپئے کی چیک کی تو اس کو بیس گائے بھی تک ایک اسکیو چوری میں نے پکڑی اس پر میں نے بنایا کیس کی جی ساخت کرش میں آدمی آ گیا اس نے سارے اڈبیروں کو جمع کر کے ان کے کھانے کی دعوت کی اپنے پاور شو کے لیے سب میرے ساتھ ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے جاج چلو نہ چل رہے پر کسی گھومنے لے کے آئے نہیں خیر یہ جی بس میں اس طرح ہوا کہ آ... یہ جب ان کو دادا ہوا ایڈبیر ان کے پاس آئے لیکن ایک ایڈبیراس میں ایسا تھا کہ جو میرے کہنے پر ساری چوریوں نے تو بتایا ہوا تھا اس کو والوں نے خوب مت کیا اس نے حج کیا ایسی اس کو نام جی نے گزارے اس پر کھولے یہاں یعنی تک کہ آخر بولتے مجھ شاہ کرتے سے آ کر ڈاکٹر صاحب ہم سلاد لاتے ہیں اور لسی لاتے ہیں سلاد اور لسی پرائیوینٹلی خود لاتے ہیں کارڈ کر رکھتے ہیں طلبا سے اس کے اگر روپئے کا لسی روپے کا سلاد ہوتا ہے تو اس کے ہم اس سے دو روپے لیتے ہیں تو یہ میرے لیے جائز ہے تو میں نے کہا یہ آپ کے لئے جائے لیے جائے گا کیونکہ آپ کا علادہ آپ خرید کر ہے آپ نے محنت کی اور یہ آپ کی محنت جو سرکاری ہم نے مقرر کیا سہلا ہوا ہے اتنا دن دار ہوا نہیں. تو میں نے کہا فقیرہ تو اس خلق دن بات فقیرہ بنوایا تھا فقیر تو, ماں تو ماں تا خلق فقیر صاحب بوائی صاحب فقیر صاحب تو اس کو اتنا کاروبار دیا تو ایک دن میں جا اس کے دکان کے پاس سے میں گزر رہا ہے. یہ ریٹائرمنٹ کے پاس واقعہ تو میں نے کہا فقیرہ یہ جی حاج نہ کہ بڑے لوگوں تام فرق نہیں میں گیا کالج پیچھے سے فارم لے کر آ گیا کہ دادا دستخط کا ڈاکٹری دے پہ دستخط کا روح کروانا یہ آج اس کی لڑکی اس کی پوتیوں کا رشتے سے گیا تو افسروں کے خاندان میں ہوئے خدا ڈیڑھ گھر سے بادہ سال گلب ہو گئے کہ بدنگے جی اللہ تعالیٰ بہت غیر سی بادشاہ ہے آپ کو کبھی بھی خوار نہیں کرے گا اس ہڑبیر نے اس کو گاؤں سے کہا کہ عزیز صاحب ہو کو کار نہ کئی نہ کار کے نہ کار بنی نہ گڑبڑ کام کرتا ہے نہ مانتا ہے تم نے جو گڑبڑ کی اس کو درست کرو تو اس کو اندازہ ہوا کہ ہمارے میرا یہ خرچہ کامیاب نہ ہوا اس زمانے جو چیف پرہ دلک کے ساتھ رابطہ کیا ان کے گھر میں کام کرنے کی ریادی لائی جاتے ہیں اور تو جائیں کام کریں برتن دھوئیں صفائی کریں ویس کے آگے پہ کہاں کھیل سکتے ہو تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی چیف پرہو کو راضی کر کے اپنا سارا کیس ختم کر کے اور ٹھیک ٹھاک ہونے کے حالات اس نے کر لیا ہے اور اب یہ یا تو یہ وہاں سے فیصلہ کرا کے آئے گا موج تو میرے افانے میں روڑے گا بریک بتاو یہاں تاز کرو تو یا تو یا مذہب کو بدوز جڑے گی اور غلط وہ وقت رہے اور یا کو میں اخلار طرف سے کم فلار رفتہ غیرت غیرت خبر کڑے ہوئے اس کی استفا بن جی یا تو استفادہ دور اور یاد ہے تو کروا گا اس سے ہماری دا وہاں کے کارکردگی کی دینی فضا کے بارے میں ایک طالب عدم کو باقاعدہ حضور زیارت ہوئی ہوئی تھی اور سیاست میں آپ سے یہ ارشاد ہوا ہوا تھا کہ یہ کام انہیں پسند تھا. اس کو بھی میں ختم کرنا نہیں چاہتا تھا تو میں نے ایک آج نہیں کہا کہ بے خوف چار چپیرا گردی اور مافیوں کو ٹھیک پر چلے گا تو جانچ چھوٹتی ہے خلاصے کے محفوظ شکر دیا شکر کیا اس نے آیا کہ مافی مکوڑا مرضی کی مجی اگر یا بے حقوفا غریب آگ گڑبڑا دیکھے طرح برکت بند بڑھ کے تو مجھے اندازہ ہوا کہ معاملات کو درست کرنے کے لیے آپ پر ایسے آلات آئیں گے یہ وہ شوبھا ہے معاملات کو درست کرنے کے لیے آپ پر ایسے آلات آئیں گے یہ سامنے موٹا جب بیٹھا ہوئے ہیں وہ پیچھے سویل موٹا ڈرائیور یہ رویا میں نے آ کر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ڈیزر کی جو چوری ہو رہی تھی سرکاری ٹرانسپورٹ میں اس کو میں نے ٹھیک کیا اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ مجھے نکال رہے ہیں نوکری سے اور جن لوگوں نے جو لوگ اس دھوکے میں ان کے ساتھ شامل تھے ان کو رکھ رہے ہیں کہ ان کو ساتھ دے رہے ہیں تو میں کیا کروں گا تو یہ رویا جس وقت جو شاید رونے گا تک آئے ہوئے ہونا یہ قبوری اس بار کا وقت ہوتا ہے خیر کو میں یہاں بٹھایا دعا مانگی دعا مانگی تو وہ بھوگنے والے کتے کچھ نہ بہت ہے نا مالک ولاڈ دے کر برفرا دے اس کو سب رکھا ہوں بس خیر دے کار کی اس کے اس کا رونے کا جو آئے ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے کترے جو تھے گرے میرے ہر کن پیال کے کترے جو تھے گرے میرے اقبال کے ہے کہ اللہ کی شان کریمی نے ان کو موتی کہہ کر چن لیا وہ ندامت کے آنسو کے کترے وہ نظامت کے پسینے کے قطرے اور وہ آنسو کے قطرے جو میرے اللہ حضور کے حضور گرے تھے کہہ یہ ایک بڑا افسر یہاں پر آیا تو اسے میں نے کہا کہ جس آدمی نے جنکداری کی وہ نوکری سے نکل رہا ہے اور جو گھن کھا رہے ہیں اس کی جگہ وہ باقی رہ رہے ہیں یہ تمہارا نظام ہے تو اس کو اندازہ ہوا کہ آدمی آج اس نے کہا یا شاخی یا گداچی گزر نہ پریشد اور باقی سچ بات ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ایسے موقع پر یہ نظامیہ بڑی بڑی جگہ یہ فو فنا ہو جاتے ہیں بالکل ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم نے تو فو فنا کرتے ہیں اللہ کرتا ہے نہیں اور بفس نہیں ڈالا ہمیں اپنے ساتھی نے اس بات کو سکھایا ہوا ہے کہ ایسی جگہ پر جمو گے اس پروگرے اس سٹینڈ لو گے ایسی جگہ پر جمو گے اور جب جمو گے تو پھر اللہ تعالی کی مدد کو دیکھو یہاں جی؟ وہ لال سرگل صاحب مارے ایک مزید بزرگ رہے نا خدا کرتے دیر دیر دیر بچا دے تو آشرے نا بدل گئی تو یہ دو باتیں اپنی تقریر میں بولا کرتا تھا ایک یہ کہا کرتا تھا اور دوسرے کہا کا خدا, خدا دیکھو لنڈو کھلاتے ہی کھوتے جی اللہ تعالیٰ سے تیری جان چھوڑنا چاہتا ہے کیوں جان نہیں چھوڑاتا ہے یہ بعض لوگ مسائل میں گرے ہوئی آتے ہیں نا میں کوئی بات سمجھاتا ہوں پھر میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ نثار وغیرہ کو بڑی ان کو افسوس ہوتا ہے اور یہ اس اس کا کو طریقہ آتا ہے اس کو بدل نہیں بتا رہا تو میں کہتے ہیں بےچارے کو کیا پتہ ہے کیا پتہ لوگ جان میں کھلاتے یہ کہنا موجود وہ جو ہے مختصر سب نے آپ کو نہیں چھوڑ رہا اس نے وہ گئے بڑے میں خریدنے کے لیے گئے لکڑی تو وہاں ایک آدمی کے ٹانگ کھلی ہے بیٹھا ہوا ہے بیٹا بہرم شاہ قرار کر رہا ہے بکار سے ماتا کہ ابو داد کا کرنا کہا اس, اس بیچارے کو اتنا پتہ نہیں گئی کہ دا داد شدہ سے پاتے شاید چوپ اگر ہم شکرارا کسی سے نہیں لیتے ہیں تو طلب تو مانگتے ہیں پھر بھی احتکار اور طلب تو ہو تو طلب احتکار کے ساتھ آئے معاملہ طلب ہے کرنا ہو پہلے آپ کو یہ واقعہ سنا دیں مولانا موسا روحانی بازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں ان کو لوگ سمجھ نہیں سکے ہیں کہ یہ حدیث کا آدمی حافظ الحدیث حافظ الدیث بلکہ یہ امیر المین الفلدیز کے طرز پر آدمی تھا امیر المین الفلادیز شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ کے گزرے ہیں اسپائی کے لوگ امیر المین فلدیز ہوتے ہیں یہ اور یہ آدمی کو تعویز وغیرہ دیتے تھے شرطیہ کام ہونے کا لیکن اس زمانے میں آٹھ پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپیہ شکرانہ لے تھے تو آپ سوچتے ہوں کہ بڑے لاکھ بڑی زمینیں بڑے مربع کے ہوں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ ساری آمدنی یتیموں بیواؤں مریضوں تکلیف میں آئے ہوئے آدمیوں پر استعمال ہوتی ایک دفعہ یہ ایک بڑا گبراہ وزیر گزرا ہے پچھلے دور میں شیرف گنج نیازی یہ آ گیا تعویذ لینے کے لیے ای آیا تو اس پر لوگوں نے کہا حضرت صاحب شیرف گن یا وزیر یہ لینے کے لیے آئے کیا جا تھپڑا مارا نکالا نکالا کیا تھپڑ باہر تعویذ لینے کے باہر نکالا نکالا گیا باہر لاجمی سے ہوشیار باہر گیا تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر آیا کہ آپ تو تعویذ دو نہ تھپڑ تو مار لیا نا اور نے کہا دے دو اس کو تیسرا پیسے کی دکھنا میں خوب اس کا دل دکھاتا ہوں میں پیسے کی لے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے اگر میں پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار لے کر اس کا جلدی دکھ رہا تھا پیسوں پر اس بھی بار دل دکھایا ہے تاکہ اس کا مسئلہ ہل ہو صاحب اپنی بچی کے دم کے لیے ہے بچے میں آیا شروع سے آیا ہوا ہے بوتل لے کر بیٹھا ہوا ہے آخر تک و و سب خا... کام ختم کر کے میں گھر پر آیا کہ پوچھ کے لبی کر کے آرام سے کھانا کھاؤں گا پھر کہتے تو کہتے کہ دم کرا دے بہت ریکسٹ آس آپ نے مجھے زینکوف پہنچائی آپ نے مجھے کام کیا اور آپ دم کے لیے آئے ہیں تمہاری یہ سی تیار سیت. خاف دم کر کے میں نے دیا تو دوسرے میں نے کہا ماشیم ٹکسی ہوگا چال ٹکسی ہوگا ویلو کیا کھیل کیا لے کے بندے جو آپ آ رہا رام کا وقت تھا اس میں آ کر آپ اپنے دیا اور مسئلہ پھر پیش کر رہے ہیں کہ اس پر اب میں پھر دل کا زور لگاؤں روح کا زور لگاؤں اور ویکنسی ہے تمہاری ڈانٹ پڑکی کی تمہارا مسئلہ ہلو ہمیں کوئی اعزاز نہیں مل رہا باتیں تمہاری گان میں سے, سے ان شاء اللہ ختم پڑیں گے خان صاحب کے لیے خلب سے گھیریں گی منہ کرا دیا کرا دی گیریں گی کیا کرا دیے ان شاء اللہ شاہ کے بعد کھانا کھا کر سارے جائیں کھانے کے بغیر میں جائیں ٹھیک ہے جی لوگ